و رحم الحمۃ اللہ مل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام وبارہ صاحب سے بات کی فراہم کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوی شریف میں سے درد نمبر 258 سو اٹھاون دعائ نماز نوروش کی جو آخری حصے کی توجہ تھی بار میں آپ لوگ مذبط کرتا ہوں کوئی طبیعت صحیح نہیں تھا اس وجہ میں درس یہ آخری درسہ اس کو کمبلی پلیس میں دعوت کے سابقہ درسوں کو دیتا رہا تھا تو تین جو ہے اور ابھی الحمدللہ للہ تھوڑی طبیعت کی بات تو میں یہ نئے رس کو دے رہا ہوں اور نماز نوروش کا یہ دعا جو ہے آخری دوسرے سر جی سے سر اٹھا کر جو تفصیلی ایک دعا ہے اس کا ترجمہ جو ہے آخری حصہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو دعا کا آخری حصہ یہ ہے اللہم بارک لنا اللّہ بارغل فیمہ لا اشکر عطر غیرک غیر یا اللہ بارک لنا بارکاہ بارک بار بارکو برکت نازل کرنے کے معلوم ہے اے اللہ تو ہمیں برکت نازل فرما ہمارے لیے فیما اس چیز میں ان نعمتوں میں انن تعلی نے جو ہم پر رکھی ہے جو نعمتیں تم نے ہمیں عطا فرمایا جن نعمتوں سے تم نے ہمیں نوازا اللہ سے برکت عطا فرمایا آپ تا یہاں تک لاشکر لا عہد نغیر کھائے اللہ تعالیٰ ہم تیرے سوا کسی اور کا شکر ادا نہ کریں ہم تیرے نعمتوں کے سمندر میں برق ہے اور تو اپنی نعمتوں میں ہمیں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم تیرے سوا کسی اور کا شکر ادا نہ کریں وسخ علیہ ہاں جی وسک من جو ہے کثرت دینا کشادہ کرنا دی وسعت سے, سے اے اللہ تو کشادہ کر دے وس اے اللہ تو کشادہ کر دے الیہ ہم پر مجھ پر فہرش کی رزق میں میرے روزی و روضی میں اللہ میرے رزق اور روزی میں میرے روزی میں تو وہ عطا فرما میرے روضی میں تو کچھ عطا فرما ہاں جی ہاں اس میں برکت عطا فرما یا زل جلال والاکرام ہاں جی اس کے بہت صفحہ زل جلال اے جلالت شان اول اے لطف و کرم والے اے نہایت شفقت اور مہربانی فرمانے والے کاغذات تو جو ہے لطف و کرم سے اپنے جلالت شان اور لطف و کرم سے جو ہے ہمارے رضی میں برکت عطا فرما جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما تاکہ ہم تیرے سے کی اور کا شکر ادا نہ کریں اور جو کچھ تو نے ہمیں روزی عطا فرمایا اس میں وسعت عطا فرما وسیع علیہ وسعت عطا فرما ہمارے فہرست میں میرے لیے میرے رزق میں اے آزل جلال والرام اے جلالت اے شان اور لطف و کرام والے ذات نجی ہاں تو اس محتل میں دعا یہ کہ پرور دگار اللہ جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے ان میں برکت دے تاکہ ہم تیرے سوا کسی اور کی شکر گزار نہ ہو سکیں نہ بن سکیں اور میرے لیے عطا کر کردہ رزق میں روزی میں وسعت اور کشادگی عطا فرما اے جلات شان اور لطف و کرم والے فاقدہ اس کے بعد اسی دعا کے بقیر سے اللہ ما غاب نے اللہ تغب نے اون نہ کہا ما فقت منش ان فلاد علیہ اللہ یا دوبارہ جملہ یا ہاں جی اے میرے اللہ پاکزات ماں بن ہاں جی غابا کا معنیٰ جو ہے غابا یغب دور ہونا جدا ہونا یعنی اللہ جو تیری نعمتوں میں سے جو میرے ہاتھوں سے کھو گیا مجھ سے غائب ہو گیا میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا ہاں جی ترجیح نعمتیں دیا جا تو فلا تو تو اس کی سزا میں ہمیں جو فلا تو غیب نے تو اے اللہ جو ہے تو ہاں جی دور نہ فرما غائب نہ کرے اپنی مدد کو ہاں فلا تو غیب نے تو مجھ سے دور نہ کرے اپنی مدد کو او نہ کہا مدد کی مانے میں نصرت کی مانی وہ حفظ کا اور تیری حفاظت کو ہاں جی یعنی اللہ جو ہے پھر آپ تیری مدد اور تعاون کو جو ہے تو مجھ سے جو ہے دور نہ فرما اور حفظ کا اور ضائع ہونے سے مجھے بچانا خراب و خستہ ہونے سے مجھے بچانا حفاظت کرنا میری نگاہ بانی فرما ہاں جی حالات تو غاجب نہیں ہے امن کا وفا لگا تو اے اللہ تو, تو اپنی قوم مدد اور حفاظت کو مجھ سے غائب نہ فرمائیں ہم سے جو کوتاہیں ہوگا اپنے ترین ضلع میں اس پر تو ہمارے مقاصد نہ کریں اور اپنے نعمتوں سے اپنے حفاظت سے اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ کریں اور ان کا ہم سے دور نہ کریں نم سے, نم سے ہم سے نہ ہٹا دیں عما فاقات و منشی اللہ تفکیت نالے ہی جی فقادہ یا خود وقت سے جو ہے اس کا معنی کیا ہے ضائع کرنا گم کرنا فاقتہ سے اس کے پاس سے وہ چیز غائب ہو گئی مثلا فلا توقین یعنی پس تو مجھ سے ضائع نہ کر گم نہ کر ف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ گم نہ کر یعنی فلا فلاح اللہ فقط عمافقت انشتر نعمتوں میں سے جو بھی میرے ہاتھ سے ضائع ہو گئی گم ہو گئی ہاں جی ہن. ہاتھ سے جو ہے نکل گئی اس پر تو مجھے ہاں جی فلاں تحقیق نکالے ہی تو میرے اس عمل پہ تو جو ہے مجھ سے ہاں جی غائب ہونے نہ دے ہاں جی تو, تو مجھ سے ضائع نہ کر مجھ سے گم نہ کر اللہ تب تف کتنی علیہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دے دیا ہے اس کو ہم سے پھر گم نہ کر وہ غائب نہ کرے میری کوتا ہی کی بنیاد ہے حط اللہ تکلف اللہ دن بل احتیاج علیہ تکلفہ عتکلفہ معمول کرنا پابند بنانا مشکل کام کا حکم لینا یہ اتقلمان تکلس ہے ہاں جی کل حکمان احتیاج جو ہے ہو جن کے مادہ سے ہے اور احتیاج جو اس عصم احتواج ہے اس کے معنی حاجت ضرورت ضرورت کی چیزیں ہاں جی اور احتیاجات نے ضروریات ضروریات کی چیزیں اس معنی میں ہیں تو یہاں فرماتے ہیں اے اللہ تو مجھ سے جو ہے اگر مجھ سے تیری نعمتیں مجھ سے اس کی حفاظت نہیں بھی مجھ سے کھو گئی اس میں کوئی حفاظت نہیں کر سکا تو تو اپنے لطف کرم اپنے فضل کو اپنی نعمتوں کو ہم سے غائب نہ کریں ہم سے ان کو جو ہے ہمیں ان سے محروم نہ کریں ان سے ہم سے ضائع ہونے نہ دیں تھاتا یہاں تک ایسا نہ ہو کہ تقلّہ اللہ حادل بل احتیاط لے یہاں تک کہ میں کسی اور کا محتاج ہونے پہ مجبور ہو جاؤں جی تاکہ میں کسی تیرے غیر کے کسی کا محتاج ہونے پہ میں مجبور ہو جاؤں ہاں جی یا یازل جلال و کرام اے جلالت شان اور لطف کرم والے اس کے دعا تجمہ کروں کہ یہ پرو اگر مجھ سے تیری عطا کردہ نعمت میرے غفلتوں کی وجہ سے گم ہو گئی ہے یا غائب و دور ہو گئی ہے تو تو جو ہے اپنی مدد اور حفاظت کو مجھ سے گم اور دور نہ کر اور تیری نعمتوں میں سے جو چیزیں ہیں مجھ سے کھو گئی ہیں تو اس کے عوض سے مجھ کو بلا نہ دے ہاں جی اور مجھے راندھ درگاہ نہ بنا دے تا یہاں تک کہ مجھے کسی کی طرف محتاج بننے کی تکلیف میں نہ پڑ جاؤں ہاں جے اور میں گدائے در غیر غیر تو بن جاؤں پھر تو یہ کتنی اذیت ناک معاملہ ہوگی میرے لیے کتنے متوں سے معلوم ہو گیا اور کسی اور کے در کا جو ہے ہاں جی محتاج بن کے رہوں یہ جلالتِ شان و عظمت اور لطف و کرم کے مالک پاغزات تو اپنے لطف و کرم ہماری عشا حال رکھ دیں اور ہمیں تیرے تیر کا ہر کس محتاط انہ بنا دیں یہ دعا کے آخری جو حصہ سفیر درود و السلام محمد علیہ محمد پر ہنج و صلی العلیٰ صحیح دنہ اے اللہ اپنے رحمت درود نازل فرما رحمتِ نازل فرما سیدنا ہمارے سردار و آقا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا معوینہ قید کو بتایا اس ساسی کو محمد کہا جاتا ہے دل کا سرخ سال و محمدہ جس کے اچھے حسرتیں صفات بہت زیادہ ہیں یقیناً محمد و سفارت بل کر اچھے حضرتوں کا مالک اس کائنات میں اللہ کوئی نہیں ہے میں سے کوئی بھی نہیں محلوق تمام معلومات میں آپ ہی جو ہے تمام اچھے حضرتوں کا مالک تو ہمارے سردار محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ ناظر نازل و آل ہی طیبین طاہرین اخیات اور آپ کے آل یعنی آپ کے اولادوں پر جو کہ طیبین ہیں طیب کے معنی پہان جمع سے کہا ہے پاکیزہ اچھا کے معنی میں آپ کے آل جو پاکیزہ ہیں طاہرین ہیں طاہر جو ہے تاوریہ سے طاہر کے معنی جو ہے طاہر پاک ہونے کے معنی میں پاک بعض پاکیزہ شاہ کے معنی میں تو آپ کے اہل بیت جو کہ پاکیزہ ہیں اور ہاں جی پاک اور پاک بعض ہستیاں ہیں پاک و طعیف ہستیاں ہیں الخیار جو ہے اور آپ کے اعلی پاک جو کہ اخیار ہیں اخیار خیر ان کی جامع خیر کے معنی شرف بزرگی کرم ان معنی میں آیا ہے تو یہاں جو ہے شرف اور بزرگی زیادہ مناسب ہے آپ کے آل پر اولادوں پر جو کہ پاکیزہ ہیں اور پاک ہیں اور اوال اخیار اور شرف اور بزرگی سے متصف ہستیاں ہیں ہر قسم کی شرف اور بزرگی سے متصف ہستیاں ہیں ان پر اپنے رحمتی نازل فرما و سلم تسلیم کثیرن کبیرہ اور ان پر جو ہیں سلم عربی جوان میں جو ہے سلام بھیجنے کے معنی میں یہاں پر جو ہے سلامتی نازل فرما ایسی سلامتی ہاں جہ جو کہ ہاں تسلیم کثیرن کبیرہ جو تعداد میں بہت زیادہ ہو اور بہت ہی عظیم ہو قبی کے معنی میں کیفیت میں بہت عظیم ہو اور تعداد میں بہت زیادہ ہو ایسی سلامتی جو ہے یا اللہ تر تار نبی محمد مصفہ اور آپ کی آل پاک پر نازل نازر یہ محبود ملحِ تسلیم اس کی جو کثیرن قبیر دونوں سے ہے یعنی یا اللہ محمد عالم جو کہ پاک و پاک ذہ و طیب ہیں ان پر بہت زیادہ اور بازمت و بزرگی کے ساتھ سلامتی نازل فرما اس کے ہی معنی بن جائے گا یعنی وسلم تسلیم کثیرن قبیرہ ہاں جی محمد علوم جو اس قلعہ یا طیب اور طاہریں ان پر بہت زیادہ اور باضمت و بزرگی کے ساتھ سلامتی نازل فرما بہت زیادہ تعداد میں الحمد للہ رب العالمین یعنی تمام تاریخیں ہاں جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو تو اشتفاق بولتے ہیں یعنی تمام تاریخیں لی اللہ اس اللہ کے لئے اس ذات واجب الوجود المستجمع علی صفات صفحات کے لیں کیونکہ اللہ جو ہے اس اللہ تعالیٰ کے اس ذات کے پاک و کا نام ہے جس میں جب اللہ بولتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کو اس کے تمام اچھے صفات کے ساتھ اور ذات باری کو پکالا ہے اللہ اس پاک ذات کے ذات کا نام ہے باقی جو 99 عظم ہے وہ اس کے صفات ہیں رحمان رحیم ملک تو تمام ترفیں ذات بار تالا قلعے ہے کیونکہ وہ ذات کیا ہے رب العالمین ہے وہ تمام عالمین کا رب ہے رب کے معنی مالک پالنے والا تربیت پرورش دینے والا اور اللہ سب کا جو ہے مالک بھی ہے یعنی پرورش بھی وہی کرتے ہیں عدم سے وجود میں لایا پھر اس کو کمال کے اعلیٰ درجے تک ہر شے کو پہنچانے والا اور ہر شے کو آہستہ آہستہ جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے اسی مقصد تک اس کمال تک آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہوئے پہنچانا بھی اللہ ہی دس قدرت میں ہے لہٰذا تمام تعارف ص اللہ کے جو عالمین کا رب ہے ہاں جی عالمین جو ہے تمام ضبیر خوب موجودات اللہ کی اس کائنات میں موجود چیزوں میں سب سے اشراف اور کامل موجودات جو ہے افضل زبی القول موجودات ہیں جو کہ فرشِ انسان دن اس نے عالمین سے یہ ہستیاں مرال لیتے ہیں اس لیے یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ پھر باقی موجودات کا رب نہیں ہے بلکہ اللہ تمام عالم کا رب ہے یہ ان سب میں کامل ہے جب کامل موجودات کا رب ہے تو اس سے کم درجے کے موجودات کا تو بطرک اول اللہ تعالیٰ کی زیادہ رب ہے مالک ہے ہاں جی تمام تاریخ اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہیں ببر توا سیرا بکرا صبح کے معنی میں ہے اور اب بولتے ہیں عطا عطے تہور میں اس کے پاس صبح کے وقت آیا اشیلاً عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہے مغرب سے طالبان دو گھنٹے کا جو خاصہ ہے اس کو اصیل بولتے ہیں قرآن میں بھی اللہ پا نے ہمیں اللہ تعالیٰ کو صبح شام بغرتواسیلہ یاد کرنے کو اللہ کے تجویز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس پورے پر اگر آپ کا تجرہ دوبارہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ اللہ عمن سے ہاں جی اللہ پر ملگار ہمارے سردار حضرت محمد سعیدینہ یعنی تو حضرت محمد مصفہ صلی السلام اور ان کی پاک و پاکزہ نیک و کار آل یعنی اولاد پر رحمت نازل حرما اور ان پر ایسی سلامتی ہاں جی؟ نازل حرما یعنی وسلم تسلیم کثرن کے تجمہیں اور ان پر ایسی سلامتی نازل حرما جو نہایت بعض مت اور بڑی اور کثرت سے ہو ہاں جی بڑی کیونکہ کبیراً بھی ہے کثیرن بھی ہے تو بڑی اور کثرت سے ہو چونکہ کبیر کے لفظ جو ہے وہ کیفیت سے مربوط ہے کثیر کا لفظ قمیت سے مربوط ہے اس لیے جو ہے جو نہایت بازمت اس کی کبیر کے مفہوم سے لیا اور کثرت جو لفظ ہے کثیرن سے لیا تو اور ان پر جو ہے ایسی سلامتی نادر فرما جو نہایت بازمت بڑی اور کثرت سے ہو اور تمام تعارفیں اس اللہ کے لیے جو تمام ہاں جی جو تمام تر اس اللہ کے لیے صبح شام ہو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو الحمدللہ اس دعا کا جو ہے نماز نوروز کے بارے میں جو چار درسوں میں ہاں اس کے نماز کے پڑھنے کا طرفہ اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کون کو جو سلوکیں پڑھی جاتی ہیں اور جو شگون میں کیا پڑھی جاتی ہیں اور اس نماز کی نیت کیا ہے وہ سب آپ کو تفصیل سے نماز نوروز کا بتا دیا کیونکہ اکیس مارچ کو ہم لوگ کو پڑھتے ہیں ایک نفسی نماز ہے تو الحمدللہ یہ درد جو ہے کمپلیٹ ہو گیا